صراط صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا مرد صلی اللہ نبی کریم عقیدت اور کے ساتھ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وی وسلم پر درود السلام پڑھیے علیہ محمد وبارک وسلم صلات و سلام علیہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا غصول اللہ اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے آج پھر قرآن و حدیث کے نور سے منور ہونے کے لئے ہم سب جمع ہونے کی سعادت پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس حاضری کو شرف مقبولیت عطا فرمائے اس اہم ترین نشس میں ہم پر خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے حق بیان کرنے حق قبول کرنے اور حق پر غور کرتے ہوئے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان کے صدقے کلام الٰہی کے صدقے انوار و تجلیات کا نزول ہو اور ذہن و دل کی گرہیں کھل جائیں اور ہمارا ظاہر و باطن نور قرآن پاک سے روشن و منور ہو جائے آمین آمین ثم آمین محترم اور محتشم سامینِ کرام ہم سب یہاں پر معاشرتی برائیوں کے بارے میں قرآن و حدیث اور اقوال صالحین کی روشنی میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ان معاشرتی برائیوں سے اپنی ذات کو بچانے کے لیے اور معاشرے کو بھی ان مہلک بیماریوں سے بچانے کے جذبے کے تحت ہم یہاں جمع ہیں رب العالمین ہم سب کو اس مقصد میں اخلاص عطا فرمائے کامیابی عطا فرمائے اور رب العالمین معاشرتی برائیوں کے خلاف ہم سب کو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج جس معاشرتی برائی کا بیان کیا جا رہا ہے یہ ایک ایسی برائی ہے جس نے بڑی ہی تیزی کے ساتھ معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اس برائی نے وہ وہ تباہیاں مچائی ہیں جنہیں بیان کرنے سے زبان قاصر ہے اس برائی کی وجہ سے لوگوں نے ایسے ایسے نقصانات اٹھائے ہیں جن کی تلافی بہت ہی مشکل نظر آتی ہے بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس معاشرتی برائی کے نقصانات کی فہرست طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی ہے جن میں طرح طرح کی بیماریاں ٹینشن مالی خسارہ نقصان دلوں میں نفرت و بغض عداوت حسد کی بغض خاندانوں میں رنجشیں بلکہ نعوذ باللہ من بلّہ مظالق سم ناود من منظالکس مت و عزت کا عدم تحفظ شریعت مقدسہ کی نافرمانی اور ایمان کے برباد ہونے کے بہت سارے اسباب اس برائی کی وجہ سے پیدا ہو گئے اس معاشرتی برائی نے صرف ہمیں لوگوں کا نہیں بلکہ پچھلی امتوں کے معاشرے کا بھی سکون و چین چھینا اور یہ معاشرتی برائی صرف مسلمانوں میں پائی جاتی ہے یہ بات نہیں بلکہ دنیا کے ہر معاشرے میں یہ برائی پائی جاتی ہے اور پچھلی امتوں میں بھی یہ برائی پائی گئی بلکہ اس معاشرتی برائی نے کتنوں کا ایمان پچھلی امتوں میں بھی برباد کر دیا آئیے بہت ہی توجہ اور انہما کے ساتھ اس معاشرتی برائی اور گناہ کے متعلق سماعت فرمائیے یہ معاشرتی برائی کیا ہے جادو اور جھوٹے عاملوں کے گھنونے جرم جو در حقیقت جادوگر ہیں لیکن اپنے آپ کو عامل کہتے ہیں سب سے پہلے ہم جادو کے بارے میں سنیں گے پھر اس کے بعد انسانی شکل میں جو بھیڑے ہیں یعنی جھوٹے عامل کس طرح غلط بیانی سے لوگوں کو تباہ کرتے ہیں اور کس کس طرح یہ لوگوں کا اعتماد حاصل کرتے ہیں اور کیسے لوگوں کو یہ پریشان کرتے ہیں اور پھر جادو سے بچنے کے کی اسباب کیا ہیں کون سی ایسی تدابیر ہم اختیار کریں کہ اگر کوئی جادو کا حملہ کرے تو ہم پر جادو اثر نہ کرے اور اگر کسی پہ جادو ہو گیا تو اس کا علاج قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے انشاءاللہ عزوجل اس موضوع پر کلام ہوگا لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ جادو کیا ہے جادو کسے کہتے ہیں حضرت علامہ ابن منظور افریقی علیہ رحمان اپنی کتاب لسان العرب چوتھی جلد سفر نمبر تین سو اڑتالیس پر علامہ بیداوی علیہ رحما نے تفسیر بیداوی صفحہ نمبر نائنٹی فائیو پر علامہ تپتزانی علیہ رحما نے شرح المقاصد پانچویں جلد صفحہ نمبر سیونٹی نائن پر جادو کے متعلق بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے اس کے خلاصے یہ ہے کہ انسان جس کام کو خود نہیں کر سکتا اس کام میں سرکش اور گندے جنات یعنی شیاتین کی مدد انسان حاصل کرتا ہے اب کیونکہ شیاتین کی مدد ایسے حاصل ہوتی نہیں ہے تو شیاتین کی مدد کے لیے وہ جادوئی مخصوص عمل کرتا ہے جادو کے منتر پڑتا ہے جو اکثر کفری اور شرکیا ہوتے ہیں تو جب وہ یہ جادوئی منتر پڑھتا ہے جس میں کفر ہے شرک ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے تو سرکش جنات شیاتی خوش ہو جاتے ہیں اور پھر جادوگر جو چاہتا ہے وہ اس کا کام کرتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے جادو کے ذریعے محبت و الفت کو نفرت سے تبدیل کیا جاتا ہے تندرست کو بیمار کیا جاتا ہے اور نظر بندی بندش وغیرہ کر دی جاتی ہے یہ جادو کی حقیقت ہے یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے جادو کے ذریعے کسی کو کوئی بیمار کیسے کر سکتا ہے آپ جانتے ہیں کہ زہر دنیا کے اندر اثر کرتا ہے زہر کو کس نے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ زہر میں اثر ہے کسی کو زہر دے دیا جائے وہ مر جائے گا اسی طرح اب سائنٹسٹ جراثیم پر وہ تجربات کر رہے ہیں انجیکشن کے ذریعے یا کھانے کے ذریعے کسی اپنے دشمن میں وہ جراثیم منتقل کر دیتے ہیں ایڈس کی جراثیم کینسر کی جراثیم بلکہ پچھلے دنوں جنوبی افریقہ میں اور افریقہ کی دیگر ریاستوں میں ایسے سائنسدان پکڑے گئے کہ جو غیر مسلم سائنسدان تھے اور وہ اس بر اعظم کے رہنے والے نہیں تھے انہوں نے اپنے جراثیمی تجربات کرنے کے لیے لوگوں کے جسموں میں جراثیم اس طرح منتقل کیے کہ نہر کے اندر وہ جراثیم ملا دی جو پیتا وہ ایڈس کا مریض ہو جاتا اب دیکھیں وہ سائنس کے ذریعے جراثیم منتقل کر کے کسی تندرست آدمی کو بیمار کر سکتے ہیں تو اسی طرح گندے جنات کے ذریعے بھی یہ عمل ہوتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیاوی طور پر زہر ہے یا جراثیم منتقل کرنا ہے یا قاتلانہ حملہ ہے تو اس سے بچاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے طریقے رکھے ہیں اسی طرح جادو سے بھی بچنے کے طریقے ہیں جو لوگ قرآن و حدیث کے نور سے دور ہیں وہ جادو کا انکار کرتے ہیں حالانکہ جادو کا وجود قرآن و حدیث سے ثابت ہے عربی میں جادو کو سحر کہتے ہیں سحرن سحر قرآن پاک میں آپ اگر تلاوت کریں گے تو شروع سے لے کر آخر تک کئی مرتبہ آپ کے سامنے سے لفظ گزرے گا سحر سحر کے معنی جادو قرآن پاک میں ایک تحقیق کے مطابق جادو کا ذکر تقریبا 37 سیون ہے 37 دفعہ پرانے پاک میں جادو کا ذکر کیا گیا تقریب چنانچہ سورت الارا آیت نمبر ایک سو چھ سے لے کر ایک سو بائیس تک نو پارہ تیسرا رخ ہماری بات موزوں ذہن میں رہے ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جادو کا انکار نہیں کرنا چاہیے جادو ہوتا ہے جادو کا وجود ہے اور یہ بات قرآن سے ثابت ہے زہر کا انکار کرنے سے زہر کا وجود ختم ہو جائے ایسا نہیں ہے زہر کی طرح نظر بد کی طرح ایک جادو کا بھی وجود ہے حضرت موسا علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ کو نشانی لے کر آئے ہیں اپنی نبوت پر تو وہ نشانی پیش کریں اگر آپ سچے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا پیزہ بانبین تو معجزے کا ظہور ہوا اور ایک بہت بڑا ازدہا وہ لاٹھی بن گئی وہ نزاں یا پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو کھینچا اور بغل سے ملا کر پھر ہاتھ کو دوبارہ کھول دیا پیزا ہی ابن ناگرن وہ ہاتھ دیکھنے والوں کے لیے روشن اور منور ہو گیا قالن من قومی فراؤن پرونی قوم کے سردار بولے ان نہ بے شک یموسا علیہ السلام ضرور سمجھدار علم جاننے والے جادوگر ہیں نوزب اللہ ذالب یورید آئی یو خریجہ کم ان یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنے لیں پما داتا مرون پھر تم کیا حکم دیتے ہو قالو وہ بولے موسا علیہ السلام اور اس کے بھائی حضرت ہارون کو یہیں روک لو وہ ارسل فل مدار حاشرین اور شہروں میں ایسے لوگ بھیجو جو جادوگروں کو جمع کریں نالین وہ تمہارے پاس ہر قسم کے سمجھدار جادوگر لے کر آئیں یعنی پورے ملک سے جادوگر جمع کیے جائیں وہ جا سو اور جادوگر آ گئے پراؤنا پیراون کے پاس اولو جادوگر بولے ان لنا اج ون ان کنشن غالبین اگر ہم مقابلہ جیت گئے تو کیا کوئی ہمیں معاوضہ ملے گا اولان پیرون بولا جی ہاں وہ انکم لمین المقربین اور بے شک اس وقت تم ضرور میرے خاص لوگوں میں سے ہو جاؤ گے قالو یا موسا جادوگر بولے اے موسا علیہ السلام اما انت القیہ اگر آپ چاہیں تو آپ اپنا اثر زمین پر ڈالیں وہ امن الملک اور اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے جادو کے سامان کو زمین پر ڈالیں القو اس علیہ السلام نے فرمایا تم اپنا جادوئی سامان زمین پر ڈالو تین سو اونٹوں پر وہ لاد کر رسیوں کو لاٹھی کو لے کر آئے تھے سارا میدان انہوں نے رسیوں اور لاٹھیوں سے بھر دیا ایک بہت بڑا مجموعہ اس منظر کو دیکھ رہا تھا پلم ساہارو قرآن فرماتا ہے پھر جب ساہ انہوں نے جادو کیا جادوگروں نے آ الناس لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا یہ جادو کی قسم ہے پھر جو حقیقت ہے وہ نظر نہیں آتی جادوگر جو چاہتا ہے وہ نظر آتا ہے تو انہوں نے یہ جادوگروں نے چاہا کہ یہ لاٹیاں انہیں سام نظر آئیں آئے الناس لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا وہ اور جادو کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا وہ جاؤ بین اور یہ جادوگر بہت بڑا جادو لے کر آئے یہاں تک کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ سانپ میدان میں تیر رہے ہیں چل رہے ہیں رینک رہے ہیں تو انہوں نے یہ دیکھا کہ پورا میدان سانپوں سے بھر چکا ہے ان لوگوں پر یہ تصورات قائم ہو گئے لوگ خوف کے مارے بھاگنے لگے وہ اوحا الا موسا اور ہم نے بتا دے علیہ السلام کی طرف وہی نازل کی انقا آپ اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دیں پیدا ہی ماں یا فکون بس جیسے ہی انہوں نے اس لاٹھی کو ڈالا وہ لاٹھی بہت بڑا اژدہا بن گئی اور ان جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گئی وہ اژدہا تین سو اونٹوں کے بوجھوں کو نگل گیا پھر ادھر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس ازدحے پر رکھا تو موسا علیہ السلام اس ازدحے پر ہاتھ کس طرح رکھتے کہ میلوں تک پھیلے ہوئے ازدہ کے منہ میں اپنا ہاتھ آپ ڈالتے تو وہ لاٹھی بن جاتا جیسے ہی آپ نے ایسا کیا وہ لاٹھی بن گئی تو جادوگر حیران رہ گئے تو سمجھ گئے کہ یہ موجزہ ہے ہمارا کام جادو تھا اور یہ تو اللہ کی طرف سے معجوزہ ہے اور یہ حقیقت ہے ببا کو الحق تو حق غالب آ گیا ببا اور جو انہوں نے جادو کیا تھا وہ باطل ہو گیا ببو لبو ہونا علی اس موقع پر جادوگر ہار گئے ون قلب اور وہ زلیل و رسوا ہو گئے مگر ان کے قسمت جاگ اٹھے کہ اللہ تعالی نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمان دی سارے جادوگر سجدے میں پڑ گئے غب العالمین جادوگر بولے ہم رب العالمین پر ایمان لائے ربی موسا و ہارون جو موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے یہ واقعہ سورت العراف میں بھی موجود ہے جو ہم نے سنا اور یہی واقعہ سوریہ یونس میں بھی ہے سوریہ توحہ میں بھی ہے اور سورت الشعرا میں بھی ہے اس واقعے سے معلوم یہ ہوا کہ جادو کا وجود قرآن سے ثابت ہے سورت الفلق میں ارشاد ہے پل و قد گرہ لگا کر گانٹ لگا کر ان میں جادوئی منتر پھونکنے والی عورتوں کے شر سے میں اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں حدیث پاک نسائی شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 165 سو پینسٹھ من عقدہ اقدتن جس نے جادوئی گرہ لگائی ثم نفسا تو پھر اس میں جادوئی منتر پھونکا فقد سا پس بے شک اس نے جادو کیا دونوں باتوں سے جادو کا ثبوت ہوا اور یہ بات ثابت ہوئی کہ جادو کا وجود ہے امام بخاری علیہ رحمان اپنی کتاب تاریخ القبیر دوسری جلد صفحہ نمبر دو سو بیاسی میں فرماتے ہیں حضرت ابو عثمان ان ہے فرماتے ہیں کہ ولید کے پاس ایک آدمی کھیل تماشا دکھا رہا تھا وہ آدمی جادوگر تھا اس نے کسی آدمی کو ذبح کیا اب کچھ بھی نہیں کیا تھا جادو کے زور پر وہ اس طرح دکھا رہا تھا دیکھنے والوں کا ایسا محسوس ہوا جیسے آدمی کو ذبا کیا اس کا سر تن سے جدا کر دیا ہمیں تعجب ہوا پھر اس نے اس کا سر جوڑ دیا حضرت جندب ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب رسول ہیں وہ تشریف لائے جب آپ نے دیکھا یہ جادوگر یہ تماشے دکھا رہا ہے تو آپ نے اس جادوگر کو قتل کر دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا پر بھی ایک کنیش نے جادو کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر بھی جادو کیا گیا اور جادو کی وجہ سے آپ کی کلائی ٹیڑی ہو گئی تھی یہ تمام باتیں ثابت کرتی ہیں کہ جادو کا وجود ہے جس طرح زہر اثر کرتا ہے جادو بھی اثر کرتا ہے اور اس کا وجود ہے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں بھی اور احادیث طیبہ میں بھی ہے یہ بات تو ثابت ہے کہ جادو کا وجود ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ بعض جادو نقصان دیتے ہیں جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما والی روایت آپ نے سنی پرانے مدید فوقان حمید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جادو نقصان دیتا ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے سورت البقرہ آیت نمبر سو سے لے کر ایک سو تین تک پہلا پارہ رکو نمبر بارہ اشاد فرمایا اوک الما آہدو آہدن یہودیوں کی مذمت کی گئی کہ ان میں سے کوئی بھی کوئی وعدہ کرتا ہے تو اپنے وعدے کو اپنے عہد کو پھینک دیتا ہے ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے پل اکثر یؤمنون بلکہ اکثر یہودی ایمان نہیں لائیں گے ولمّا جاءهم رسول من عند لما اور جب ان یہودیوں کے پاس وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے تشریف لے آئے جو تصدیق کرنے والے ہیں اس کتاب کی تو کی جو ان کے پاس ہے یہودیوں کے پاس ہے جب یہ نبی تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم نبد فریق من اوت تو اہل کتاب میں سے گروہ نے اللہ کی کتاب کو پھینک دیا کتاب اللہ ہی اللہ کی کتاب کو پھینکا باوریم اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینکنے سے یہاں مراد ہے کہ قرآن قرآن مجید فوقان حمید کے جب نزول ہوا تو ان لوگوں نے قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا حالانکہ توریت میں اس بات کا ذکر تھا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا حالانکہ توریت میں یہ بات تھی تو جب انہوں نے توریت پر ایمان لانے سے انکار کیا توریت کی تعلیمات پر عمل نہ کیا تو گویا کہ انہوں نے پھینک دیا لا تو یہ توت سے ایسے دور ہو گئے گویا کہ وہ توت کو جانتے ہی نہیں ہیں پھر جب یہ توریت سے دور ہو گئے تو یہ کس کے چکر میں پڑ گئے قرآن مجید فوقان حمید آگے شاعر فرماتا ہے کہ تورت کی تعلیمات اللہ کے کلام کو چھوڑ کر یہ جادو کے چکر میں پڑ گئے اور جب قرآن کا نزول ہوا تو اس وقت یہودی بہت بڑے بڑے جادوگر تھے یہودیوں میں جادو کرنا بہت زیادہ پایا جاتا تھا و تبت شیاتین علام الک سلیمان ان یہودیوں نے اس جادو کی پیروی کی اس جادو کے یہ پیچھے پڑ گئے اس جادو کو انہوں نے حاصل کیا جو سرکش جنات شیاتی سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں وہ لوگوں کو پڑھ کر سناتے تھے وماں کفر سلیمان سلیمان علیہ السلام نے جادو کر کے کفر نہیں کیا آپ جادو نہیں کرتے تھے شیاقین کا فروغ ہاں لیکن سرک جنات شیاطین کفر کرتے یعلمون الناس النا یہ لوگوں کو جادو سکھاتے حضرت علامہ ابن جرید جامعہ البیان پہلی جلد صفر نمبر تین سو فتح الباری دسویں جلد صفحہ نمبر دو سو تیئیس ان آیات کی وضاحت ان دونوں مقامات پر ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت سے پہلے سرکش جنات شیاتی آسمان کے قریب جاتے آسمان دنیا کے قریب اور وہاں چپکے سے بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر فرشتوں کا کلام کان لگا کر وہ سنتے فرشتوں پر اللہ کا حکم نازل ہوتا تو فرشتے ایک دوسرے کو اللہ کا حکم پہنچاتے اس میں یہ ہوتا کہ زمین میں کون کب مرے گا بارش کب ہوگی اور اس قسم کی دیگر باتیں ہوتی تو یہ جنات ان باتوں میں سے کوئی بات سن لیتے پھر وہ زمین پر آتے اور کاہینوں جادوگروں کو نجومی کہلانے والوں کو وہ جا کر یہ باتیں بتاتے کاہن لوگ یہ باتیں لوگوں کو بتاتے اور پھر وہ باتیں جیسا وہ کہتے بسا اوقات ویسا ہی ہو جاتا اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑی مکاری کے ساتھ بہت سارا جھوٹ بھی ملا دیتے اس طرح لوگوں میں فساد ہو جاتا تو پھر لوگوں نے یہ کیا کہ ان کاہینوں نے ان جادوگروں نے ان باتوں کو کتابوں میں لکھنا شروع کیا جو وہ جنات سے حاصل کرتے پھر جنات نے کاہینوں کو جادو کی اقسام سکھائیں اور وہ منتر سکھائے کہ جن کے پڑھنے سے سرکش شیاتین جنات خوش ہوں سرکش جنات یعنی شیاتین خوش ہوں اور وہ جادوگر کے لیے کام کریں شیاتین کی مدد سے جادوگروں نے کتابیں لکھی حضرت سلیمان علیہ السلاۃ والسلام نے ان کتابوں کو تلاش کروا کر ضبط کر لیا اور ایک صندوق میں رکھ کر اپنے تخت کے نیچے کرسی کے نیچے اپنے دفن کروا دیا جنات میں سے جو کوئی بھی آپ کی کرسی کے قریب آتا تو وہ جل جاتا لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور کچھ وقت گزر گیا علمائے ربا وصال کر گئے تو ایک دن شیطان انسانی صورت میں لوگوں کے پاس آیا بنی اسرائیل ایک جماعت کے پاس آیا اور کہنے لگا میں تمہیں ایک نا ختم ہونے والا خزانہ بتاؤں لوگوں نے کہا ضرور بتاؤ وہ اس جگہ پر پہنچا جہاں پر سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا کہا یہاں کھدائی کرو لوگوں نے کھدائی کی صندوق نکلا کہا اسے کھولو جب لوگوں نے کھولا تو اس میں کتابیں نکلی جس میں جادوئی منتر لکھے تھے شیطان نے کہا یہ سلیمان علیہ السلام کا خزانہ ہے یہ سلیمان علیہ السلام کا علم اور جادو ہے نوزالم اور شیطان نے لوگوں کو کہا کہ سلیمان علیہ السلام اس جادو کے زور پر حکومت کرتے تھے جنات پر پرندوں پر اور انسانوں پر پھر لوگوں نے خود بھی جادو سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا اس طرح جادو کو شیطان نے پھیلا دیا اور یہ بات مشہور کر دی کہ نعوذ باللہ اللہ ظالی حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اس وقت تک یہودی یہی سمجھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نبی نہیں جادوگر تھے نعودہ ظالم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر انبیاء میں کیا تو یہودی شور مچانے لگے اور کہنے لگے کہ نبیوں کے ذکر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں وہ تو جادوگر تھے باللہ میں تو اس پر یہ آئےت کریمہ نازل ہوئی اما کفر سلیمان, سلیمان سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے آپ نے کوئی کفر نہیں کیا نہ کوئی جادو کیا کیونکہ اکثر جادو اور خصوصاً سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو جادو ہوتا وہ کفریہ جادو ہوتا جس میں شرکیہ اور کفری منتر ہوتے النَّاسَ ہاں لیکن وہ کفر کرتے اور لوگوں کو جادو سکھاتے آگے فرمایا وَمَا اُنزِلَ عَلَى اور یہودی طوری اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو جادو دو فرشتوں پر نازل کیا گئے بابلا بابل شہر میں ہاروت ماروت حضرت ہاروت اور حضرت ماروت علیہ مسلام ان دونوں فرشتوں پر جو جادو نازل کیا گیا یہودی سب کام کا چھوڑ کر اس جادو کے پیچھے پڑ گئے اور اسی کو سیکھتے اور اسی پر عمل کرتے حالانکہ حضرت ہاروت اور حضرت ماروت جادو کی حقیقت بیان کرنے کے لیے نازل ہوئے تھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تھا کہ لوگوں کو جادو کی حقیقت بتائیں جیسے کوئی ڈاکٹر آ کر بتائے کہ فلاں فلاں چیزوں میں زہر ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ لوگ اس زہر کو لے کر لوگوں کو دینا شروع کر دیں تو وہ تو یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ یہ یہ کام جو ہیں یہ جادوئی کام ہیں اور یہ حرام ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے جادو کو نازل کیا کہ کون جادو سیکھتا ہے اور کون جادو نہیں سیکھتا جیسے کہ پوری ہماری زندگی آزمائش ہے اللہ خلق المعت الخیات آسن وملا وہ ذات جس نے زندگی و موت کو پیدا کیا اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان ہو کون اچھی عمل کرتا ہے یہاں شیطانی قوتیں بھی ہیں اور اللہ کی پیاری کتاب بھی ہے روحانیت بھی ہے اب جو شیطانی قوتوں کی طرف جائے تو وہ خود اس کا اپنا نقصان ہے یہ تو دنیا دارالمتحان ہے اللہ تبارک تعالی نے اس لیے جادو نازل کیا کہ یہ معلوم لوگوں کو ہو کہ کون اس آزمائش میں ناکام ہوتا ہے اور جادو سیکھ کر کافر ہوتا ہے جادو پر عمل کر کے اور جس نے جادو کو نہیں سیکھا یا جادو کے نقصان سے بچنے کے لیے اور جادو کی حقیقت جاننے کے لیے جادو کو سیکھا مگر اس پر عمل نہیں کیا وہ اپنے ایمان پر سلامت رہا اشاد فرمایا وما مانی من آشا دن حضرت ہاروت اور حضرت ماروت کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے خطاں یقولہ یہاں تک کہ وہ کہتے لوگوں سے انما نما نشن ہم تو صرف آزمائش ہیں ہم تو امتحان کے لیے لوگوں کے امتحان کے لیے نازل کیے گئے ہیں پلا تک فر تو جادو سیکھ کر اور اس پر عمل کر کے کافر نہ ہو اب بات ہماری ان آیات پر یہ چلی ہے کہ جادو نقصان دیتا ہے جس طرح زہر نقصان کرتا ہے یہ قرآن سے ثابت ہے فیت علما پس لوگ حضرت حارود اور حضرت معروت سے جادو سیکھتے ماں یو فرقی بین المر زی جس کے ذریعے میاں بیوی بی کے درمیان نفرت کو پیدا کر دیتے میاں بیوی بی کے درمیان جدائی کو پیدا کرتے اب میاں بیوی بی کے درمیان جو جدائی کا جادو ہے اس میں جو منتر پڑھے جاتے ہیں اس سے ہوتا ہی یہ ہے کہ شوہر جب بیوی بی کے سامنے جائے تو شیطانی قوتیں اسے غصہ دلا دیتی ہیں تو وہ ہر وقت نفرت سے بات کرے گا بیوی بی شوہر کے سامنے آئے تو شیطانی قوتیں اسے غصہ دلاتی ہیں جس سے وہ عورت نفرت سے گفتگو کرتی ہے پھر یہ نفرت کے بیج بوتے بوتے یہ تناور درخت بن جاتا ہے اور جدائی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بھی جادوئی منتر میں میاں بیوی بی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے شکوق پیدا کیے جاتے ہیں شبہ پیدا کیے جاتے ہیں قرآن مجید فقانہ میت فرماتا ہے یہ جادو وہ سیکھتے جس سے ماںقون مرد اور اس کی بیوی کے درمیان وہ جدائی ڈالتے وما هم من آشا دن الا الله۔ بغیر مشیت الہی کے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے وہ یل یدر ولا یون ٹھیک ہے وقتی طور پر جادو کا اثر ہے لیکن زہر کوئی کسی کو دیتا ہے تو زہر دینے والے کو زہر اثر نہیں کرتا لیکن جادو ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی پر جادو کرے گا جادو اس پر بھی اثر کرتا ہے کبھی کا کامیاب نہیں ہو وہ تباہ ہو جاتا ہے اس کا گھر تباہ ہوتا ہے اور جو کسی پر جادو کرتا ہے وہ کبھی سکھ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ قرآن یہ وہ جادو سے جو نقصان انہیں دے گا انہیں نفا نہیں دے گا وَلَا قد علم حالانکہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ جو کوئی جادو کو حاصل کرے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا کیونکہ جادوگر اور جادو کروانے والا اگر اس جادو میں کفریہ اور شرکیاں منتر نہ بھی ہو تو جادو ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ اس کی وجہ سے مرتے وقت ایمان سلب کر لیا جاتا ہے اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا اس کا اندیشہ ہے والا شغ انسم لوکانو یا لمون جس جادو کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا تباہ کر دیا وہ جادو بہت بری چیز تھی لو کانو یا کاش کے وہ جانتے ہوتے و لو ان ت اگر وہ جادو کے چکر میں نہ پڑتے اور ایمان لاتے اور اور پرہیزگاری اختیار کرتے من اللہ خیر تو ضرور اللہ کے پاس وہ بہترین سلا پاتے دنیا بھی سمر جاتی آخرت بھی سمر جاتی لو کانو یا کاش کے وہ جانتے ہوتے قرآن مجید فقان حمید میں اشاد ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ غوق ادا و قب سر نمبر آیت اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے میں پناہ مانگتا ہوں ترمزی شریف کی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن چاند کی طرف نظر کی اور فرمایا اے عائشہ اللہ کی پناہ مانگو اس چاند کے شر سے یہ اندھیری ڈالنے والا ہے جب یہ ڈوبے اس آیت کریمہ کے تحت یہ حدیث پاک صدر مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہما آپ اپنی تفصیل خزان العرفان میں لکھتے ہیں یعنی آخر مہینے میں انتیسو شب اور تیسویں شب چاند چھپ جاتا ہے جب چاند چھپ جائے تو جادو کے وہ عمل کیے جاتے ہیں جو بیمار کرنے کے لیے ہیں تو بیمار کرنے والے عمل چاند کی انتیس اور تیسویں شب کو ہوتے ہیں لہذا جب چاند کو دیکھیں تو یہ دعا مانگیں اے پروردگار تو ہمیں جب یہ چھپ جاتا ہے اندھیری رات کے شر سے ہمیں محفوظ فرما ان تمام باتوں سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ جادو نقصان دیتا ہے ابو داؤ شریف کتاب طب چیپٹر نمبر انیس اشاد فرمایا کہ جادو کی وجہ سے یا جنات کے اثر کی وجہ سے برے خواب کسی کو آتے ہوں یا گھبراہٹ ہوتی ہو یا خوف ہوتا ہو تو اس کا دور کرنے کا ایک وظیفہ حدیث پاک میں فرمایا او من و شر وشر و من ہم ذات شیا یا اب جتنے وظیفے انشاءاللہ اس نشش میں بیان ہوں گے وہ سب ہم کوشش کریں گے کہ ختم قادری شریف میں آپ کو کارڈ کی صورت میں عطا کر دیے جائیں تو آپ یہ مت فکر کیجئے گا کہ ہم اسے یاد کیسے کریں گے یہ وظیفہ دیا گیا عبداللہ ابن کانا حضرت عبداللہ بن عمر کی عادت کریما تھی من لقین ان کے بچوں میں جو سمجھدار ہوتا انہیں یہ کلمات وہ رات کو پڑھاتے اور اس کی تعلیم دیتے لم فی اور جو نا سمجھ بچے ہوتے کاغذ پر وہ اس وظیفے کو لکھتے اونو پھر وہ وظیفہ ان کی گردن میں ان کے گلے میں لٹکا دیتے تھے کون صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عامر اس سے تاویز کی اصلیت ثابت ہوتی ہے حضرت خالد بن ولید کا واقعہ ترغیب دوسری جلد سفر نمبر تین سو تین پر ہے حضرت خالد بن ولید پر جنات نے حملہ کیا یا کسی نے آپ پر جادو کیا تھا تو اس وجہ سے جن نے حملہ کیا تو آپ پر خوف طاری ہو گیا رات کو آپ کو پرانے خواب آتے اور آپ بے چینی محسوس کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بڑے مجاہد ہیں لیکن دیکھیں جادو کا اور جنات کا اثر ہوا پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات تین مرتبہ رات کو پڑھنے کی تلقین فرمائی جب حضرت خالد میں ولید رضی اللہ تعالیٰ گئے اور رات کو اسے پڑھا ایک دفعہ پڑھا دو دفعہ پڑھا اور تیسری دفعہ جب پڑھنے لگے تو ان پر جو کرم ہوا اس کا ذکر دوسرے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے اس طرح کیا یا رسول اللہ نے ابی انت و امنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماباب آپ پر قربان ہوں والذی کب الحق او کی قسم جس نے مرات آپ نے جو مجھے کلمات سکھائے وہ میں تین مرتبہ مکمل نہ کر سکا اللہ تعالیٰ نے میری ساری تکلیف کو دور کر دیا ماں ابالی لین وہ رات خوف مجھ پر مسلط تھا جب میں نے یہ وظیفہ پڑھا تو آپ کی تعلیم کی برکت سے مجھ میں اتنی دلیری آ گئی اگر اس وقت مجھے شیر کے پنجرے میں بھی ڈال دیا جاتا مجھے کوئی خوف نہ ہوتا ان تمام باتوں سے خاص طور پہ معلوم ہے کہ جادو کے اثرات ہیں ایک صحابی رسول پر جادو کیا گیا جنات کا اثر تھا یا تو جنات کا اثر ڈائریکٹ تھا یا کسی نے جادو کے ذریعے جن کو آپ کی طرف بھیجا اب جب وہ نماز پڑھتے تو وہ جن تنگ کرتا نیکی کرتے تو وہ تنگ کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے طائف کے گورنر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف بھیجا تھا وہاں سے آ گئے تو آپ نے مسجد نبی شریف میں انہیں دیکھا تو فرمایا ارے تم طائف چھوڑ کے یہاں کیوں آئے سیاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ معاملہ ہے تو آپ نے فرما میرے سامنے بیٹھ جاؤ صاحب رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو بیٹھ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر مارا پھر سینے پر مارا پھر سینے پر مارا اور فرمایا اللہ کے دشمن نکل جائے ہاں سے اور پھر اپنا لوب دہن مبارک آپ کے چہرے پر لگا دیا آپ کہتے ہیں بس آپ کا سینے پر ہاتھ رکھنا تھا کہ مجھ پر وہ ساری مصیبتیں دور ہو گئیں جادو کے نقصانات عام مشاہدے میں بھی ہیں رکاوٹیں بندشیں رشتوں میں پریشانیاں آپس میں برسوں کی محبتیں ہم دیکھتے ہیں جادو کے زور پر معمولی سی بات میں نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ سامنے والے پارٹنر پر فریق پر یا بیوی پر یا شوہر پر یہ بات آشکار نہیں ہوتی کہ اس پر جادو کا حملہ ہے تو جب وہ غصے میں ہوتا ہے چڑچڑاپن ٹینشن ہر وقت اس کی وجہ سے سامنے والا فلیق بدن ہو جاتا نفرت پیدا ہو جاتی ہے حالانکہ انسان کو سوچنا چاہیے اتنا حسن اخلاق کا پیکر اچانک سے ایسا کیوں ہو گیا ہے بندہ کوئی وظائف پڑے کوئی دعا کرے کوئی اس کا علاج کرے فوراً جو ہے کسی سے ناراض نہیں ہونا چاہیے ہو سکتا ہے دنیاوی کوئی ٹینشن ہو یا کوئی ایسی ہی جو مصیبت آئی ہو مالی نقصان اور بسا اوقات بال لوگوں کو بہت زیادہ غصے کی عادت ہو جاتی ہے اس طرح کے بہت سارے جادو کے بڑے بڑے نقصانات ہیں یار محترم بھائیوں اور میری بہنوں جادو کی حقیقت بھی ہے جادو کے نقصانات بھی ہیں لیکن جو سب سے زیادہ افسوسناک بات ہے جو سب سے زیادہ دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے آج کے مسلمانوں کی اکثریت وہ جھوٹے عاملوں کے چکر میں مبتلا ہو گئی ایک تو جادو کی مصیبت پھر جھوٹے عامل نیم حکیم خطرہ جان جو جھوٹا عامل ہوگا وہ بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا اول تو ان عاملوں کو بعض ایسے عامل ہیں اچھے عامل بھی ہیں لیکن بعض ایسے عامل ہیں جنہیں آتا جاتا کچھ بھی نہیں تو کیس کو بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو جادوگر ہیں جادو کے ذریعے کرتے ہیں اور جادو کے ذریعے جو علاج کیا جائے وہ مزید نقصان دیتا ہے لوگ کیوں ایسے جھوٹے عاملوں کے پاس جاتے ہیں یہ الگ چیپٹر ہے اگر وقت بچا ہم اس پہ گفتگو کریں گے لیکن ایک سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آج جادو کی حقیقت کو تو ہم مانتے ہیں جادو نقصان بھی دیتا ہے یہ بھی مانتے ہیں لیکن ہر ہر فرد یہ سمجھنے لگا کہ مجھ پر جادو ہو گیا میں مبتلا ہو گئے شک میں مبتلا ہو گئے اب اس کی یا تو ایک وجہ یہ ہے کہ انسان نے خود اپنے اوپر تاریخ کر لیا یا دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جھوٹے عامل جو نام نہاد عامل ہیں جن کا روحانیت سے تعلق نہیں ہے کہ انسانی شکل میں بھیڑیے ہیں معاشرے کے ناسور ہیں معاشرے میں بدنما دھبے ہیں جن پر اللہ اور اس کے رسول کی لانت اور پھٹکار ہے جھوٹ بولتے ہیں سامنے سامنے تو قرآن کی آیت پڑھتے ہیں پھر جادوئی منتر پڑھتے ہیں تو یہ علاج نہیں کرتا بلکہ انسان کو اور پریشان کر دیتا ہے تو یہ جھوٹے عامل جو جادوگر ہیں شوق داز ہیں لوگوں کو انہوں نے دھوکے میں مبتلا کیا اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی ایک سوچ بن گئی کہ پریشان ہوئے تو چلے گئے کسی بھی عامل کے پاس اب عاملوں نے چند باتیں جو ہیں وہ رٹی ہوئی ہیں اور کمال ہے ایسے ایسے جملے رٹے ہیں میں کہتا ہوں کہ شاید کوئی ایسا گیس پیپر بھی تیار نہ کر سکے پرفیکٹ یعنی مسلمانوں کی اکثریت جن مسائل میں مبتلا ہے وہ اس انداز میں پیش کرتے ہیں گویا کہ انہوں نے کسی عمل کے ذریعے جان لیا ہے مسئلہ آپ گئے نام کیا ہے والدہ کا نام کیا ہے اچھا بھائی کتنے عرصے سے پریشان ہیں بیٹھے ہیں اچھا کبھی نہ اس پہ ہاتھ رکھیں گے کبھی آنکھیں بند کر کے پڑھیں گے اچھا کبھی تو ایسے شعبے باز ہیں کہ جن کا نام لے کر بلائیں گے ولید جلدی آپ جواب کیوں نہیں دیتا اس پہ شو یہ کرتے ہیں کہ روحانی موت ہے حالانکہ سر جن ہوتا ہے اور بسر وقت ہوتا بھی نہیں ہے صرف ڈرامہ بازی پھر حساب کر کے کہیں گے آج کل آپ بہت پریشان ہیں اب یہ جملہ ایسا جملہ ہے جو پرفیکٹ جملہ کون سا ایسا شخص ہے جو پریشان نہیں ہے نے کہا واہ کیا بات ہے صحیح بولا آج کل آپ بہت پریشان ہیں کاروباری پریشانیاں ہیں گھریلو پریشانیاں ہیں بچی کی پریشانی ہے رشتہ نہیں ہو رہا اگر رشتہ ہو گیا تو اس کی سسرال کی پریشانیاں کونسی ایسی پریشانی نہیں ہے جو ہم پر نہیں اور ویسے بھی گناہ کرنے کی وجہ سے سکون ہمیں میسر نہیں تمہیں قرآن مجید فقان حمید اشاع فرماتا ہے سورہ شور آیت نمبر تیسم مصیبت تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں اللہ بکر اللہ سور رات آیت نمبر اٹھائیس یہ دلوں کا چین صرف اللہ کی یاد میں ہے جب ہم اللہ کی یاد سے دور ہیں تو چین کہاں سے ہوگا پھر تھوڑا حساب لگائیں گے ڈراموں بازی کریں گے پھر کہیں گے آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے ارے کس کا گھر ہے جس میں سکون ہو چھوٹے بچے ہیں اور چھوٹے بچے ہیں یہ گھر میں افراد ہوں تو برتن بھی ہوتے ہیں تو وہ ٹکراتے رہتے ہیں جب افراد ہوں گے تو ٹکراؤ تو ہوگا کبھی انسان جو ٹینشن میں ہوتا ہے گرمی ہے کچھ کہہ دیتا ہے یہ تو سلسلہ چلتا رہتا ہے آپ سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی ہو جاتا ہے اب انسان جب پھنستا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جو کرم کیا ہے وہ تو یاد رہتا نہیں اس وقت ٹینشن میں تو ساری بچپن سے لے کر اب تک جتنی مشکلات آئی ہیں ساری اس کے دماغ میں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں کہتا واہ یہ بات بھی صحیح ہے میں نے تو سونے کو ہاتھ لگایا مٹی ہو گیا سنا موقع ملا تھا کاروبار کا میں نے کاروبار نہیں کیا حالانکہ اس میں کوئی بہتری ہوگی لیکن اس وقت ٹینشن میں ہر چیز بری نظر آتی ہے پیسہ ہاتھ آتا ہے برکت نہیں ہے چلا جاتا ہے ویسے اتنی مہنگائی ہو گئی پیسے برکت کہاں ہر مہینے اتنی مہنگائی ہو رہی ہے کہ ایک ایک فرد پر ہزار روپے کا اضافی بوجھ ہر مہینے چڑھ رہا ہے اور یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فرما دیا کہ آخر زمانے میں وقت میں برکت نہ ہوگی کسی چیز میں برکت نہیں اور گناہوں کی نہ ہو ستی بھی کوئی شخص ہے جو آپ کا اچھا نہیں چاہتا لوگ آپ کی عزت و شہرت سے جلتے ہیں ارے بھائی یہ تو حدیث پاک میں فرمایا کہ جسے نعمت ملی اس کے حاصل پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ تو لوگ تو جلتے ہی ہیں کوئی ایسا شخص شاید دنیا کے اندر ہو جو کہے کہ دنیا میں میرا کوئی دشمن نہیں حاصل نہیں کوئی جلتا ہی نہیں ہے کوئی آپ کو میری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے آپ محسوس بھی کرتے ہیں میری اس بات میں بڑی گہرائی ہے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ کی آپ پر بڑی دین ہے لوگ برداشت نہیں کر سکتے اب یہ ایسے جملے ہیں جو گیس پیپر سے بھی زیادہ پاورفل ہے اور ایسے انہوں نے فٹ کیے ہیں کہ آدمی انکاری نہیں کر سکتا ہاں اگر کوئی ایسا ہو کہ وہ کہہ دے جناب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ باتیں اس طرح تو نہیں ہیں میرے خیال میں میرا تو کوئی دشمن نہیں ہے میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو اندازہ نہیں ہے ارے میں نے تو مٹی کو ہاتھ لگایا سونا بن گیا آپ کیسی بات کرتے ہیں کہ سونے کو ہاتھ لگایا تم نے مٹی بن گیا بس کی کسی کی دعا ہے ماں کی دعا ہے اپنی بات پر یہ اڑے رہیں گے جادو تو ایسا تھا مگر کسی کی دعا لگ گئی تم ہلا کر سے بچ گئے خوب ڈرائیں اور اس پر نفسیاتی طور پر ایسا ڈرا دیں گے تو وہ نفسیاتی مریض ہی بن جائے گا ٹھیک ہے بابا جی بتائیں کیا کروں تو بابا جی پھر کہیں گے ایسا ہے خرچہ کرنا پڑے گا پچیس تیس ہزار چالیس ہزار یہ خرچے میں اس کو اتاریں گے اب وہ جب اتنا پریشان ہوگا تو بابا جی خدمت میں بیش کر دے گا بابا جی کہیں گے اب تو جادو کا اتارا کرنا پڑے گا تو یہ اتارے کے لیے وہ پیسے دے دے گا اور اس طرح ان کی جیب بھر جائے گا اور اگر وہ پیسے نہیں دے گا تو ایسی ڈرامہ بازی کریں گے ایسا متاثر کر دیں گے کہ خود ہی وہ جیب سے نکال کر مٹھی گرم کر دے گا کہ حضرت اب اتنا بتا دیے اب کرم بھی کر دیں جادو کو بھگائیں ایک ہمارے دوست تھے وہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص ایک جھوٹے حامل کے پاس جا رہا تھا وہ بھائی ایسے ہیں کہ ہر کسی سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں تو بھاگنے لگے ان کے پیچھے بھائی نہیں جاؤ نہیں جاؤ اس نے کہا کیوں کا یہ جھوٹا حامل ہے تو کسی دوست نے وہ کہا بھی یار تم کیوں کسی کی جو پیچھے پڑ جاتے ہو تم بھلائی کرنا چاہتے ہو لوگ برا سمجھتے ہیں خیر وہ مانا نہیں وہ جھوٹے حامل اور اس کا نام بتا دی کہ فلاں آپ کو کہتا ہے جھوٹے حامل ہیں اب اس نے اپنے عقیدت مندوں کو جمع کیا جتنے لوگ آتے رہتے تھے اس نام کا ذکر کیا اور کہا کہ اس کا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بابا جی سے ٹکر لی ہے اور عقیدت مندوں کو خلاف کیا اللہ تبارک و تعالی جس کو رکھے تو عقیدت مند بظاہر یہ محسوس ہوتا تھا کہ عقیدت مند اس کے خلاف ہو جائیں گے لیکن عقیدت من میں سے ایک سیاح نکلا اس نے کہا کہ کچھ ذرا ٹیسٹ بھی کر لیں بابا جی بھی سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں تو یہ اپنے گھر پہ گیا اور ایک کالا دھاگا لیا اس کالے دھاگے میں اس نے گیارہ جو ہے گرے لگائے اور گیارہ گرے لگا کر اس کو پلنگ کے نیچے چھپایا اور پھر وہاں سے نکالا پھر کہا بابا جی یہ میرے میں پلنگ کی صفائی کر رہا تھا نیچے سے یہ دھاگا نکلا گیارہ گروہ والا تو آپ بتائیے اسے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اب بابا جی کو کیا پتا کہ عقیدت من آج میرا ٹیسٹ کرنے بیٹھ گیا تو بابا جی نے پہلے تو اس کو دھاگے کو ہاتھ میں لیا کچھ منتر ونتر پڑے اور پھر کہا کہ اپنا ہاتھ تو چلی میں تم پر ہسار کھینچوں بڑا خطرناک دھاگا ہے حسار کھینچا گیا بھائی پھر کہا یہ میں گرے کھول رہا ہوں وہ بھی بابا جی سے کہنے لگا اس کو تو ٹیسٹ کرنا تھا وہ رونے لگا جھوٹ موٹ کہنے لگا بابا جی کرم کر دیں یہ جادو کو آپ کھول دیں ٹھیک ہے جو پڑھنے شروع کیے جو بھی پڑھ رہا تھا ایک گرے کھولے دوسری کھیل دس گرے کھول دی گیارہویں گرے میں کہنے لگا یہ گرے تو ایسی ہے کہ مجھے جان سے گزرنا پڑے گا تو بابا جی آپ کھول دیں بہت مشکل ہے تو بابا جی کھول دیں چلے کھولتے کھولی اور کہا میں نے اپنی جان کی بازی لگا کر یہ گرے کھولی ہے اس نے دل میں کہا آپ نے کیا جان کی بازی لگائی ہمارے دل کی گرے کھل گئی الحمد للہ تو اس طرح کا اس معاشرے میں ہوتا ہے اور اس کے کسوا ہم ہیں اب وقت کی قلت کے باعث میں صرف اشارہ دوں گا حدیث پاک میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا جو ایسے لوگوں کے پاس جائے گا چاہے نجومی ہو چاہے ہاتھ اسے دکھایا جائے کاہن ہو مستقبل کی خبر دینے والے ہوں جنات موکلات کو قابو میں رکھ کر بتانے والے ہوں یا حاضریاں آتی ہیں جو حاضری آتی ہے وہ جن ہوتا ہے کوئی اللہ کا ولی عورت پر یا مرد پر حاضری کی صورت میں آتا نہیں جن ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ولی ظاہر کرتا ہے نیکی کی باتیں کرتا ہے پھر وہ لوگوں کو خوب مذاق بناتا ہے تو اس سے جا کر مستقبل کی باتیں پوچھنا ایسے لوگوں کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسے لوگوں کے پاس جائے گا چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اور فرمایا کہ اگر ایسی پیشن گوئیوں کی وہ تصدیق کرے گا تو ایمان اس کا چلا جائے گا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ بَرِيَ مِمَّا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيْتَ <وسیع> اگر اس کاہن کی وہ تصدیق کر دے گا یہ صحیح کہہ رہا ہے تو یہ بری ہو جائے گا اس اسلام سے جو نازل کیا گیا حضور پر ان اس کا ایمان برباد ہو جائے گا اعلی حضرت امام اہل سنت اشارت فرماتے ہیں کہ موقعات جنات ہیں ان کو مستقبل کی باتوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ان سے مستقبل کی باتیں پوچھنا یا حاضری آئی ہے تو اس سے مستقبل کی باتیں پوچھنا یہ گناہ کبیرہ اور حرام ہے اور اگر یہ یقین رکھ لیا جائے کہ یہ صحیح بتاتے ہیں تو یہ کفر ہے اسی طرح یہ جھوٹے عامل اس طرح بھی کرتے ہیں کہ ان کے پاس اگر جن کابو میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں چار دن کے بعد تو آنا اور پھر وہ جن اس شخص سے پیچھے لگا دیتے ہیں اور چار دن کی وہ رپورٹ اس جادوگر کو دیتا ہے چار دن کے بعد جب آدمی آتا ہے تو ساری رپورٹیں وہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ تم نے یہ کیا فلاں سے ملاقات ہوئی اسی طرح ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے ایک جن ہے ایسے منتر پڑھے جاتے ہیں کہ وہ جن ان کے قابو میں آتا ہے ان کی بات مانتا ہے وہ تو چوبیس گھنٹے ہمارے ساتھ رہتا ہے تو وہ ماضی کی باتیں انہیں بتاتا ہے اور وہ ماضی کی باتیں ہمیں بتا کر اپنا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ جن جو بتاتے ہیں اس میں جھوٹ بہت ملاتے ہیں خود ایک مجھے لڑکے نے بتایا کہ وہ ایک جھوٹے عامل کے پاس گئے ان کی والدہ ان کو لے کر گئیں اس کی بہن بھی ساتھ میں تھی جھوٹے عامل نے ہاتھ پکڑ کر پورا جو ہے شروع کر دیا کہ کل آپ نے یہ کھایا تھا فلاں دن آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا چار سال پہلے فلاں لڑکے سے تمہاری لڑائی ہوئی تھی بڑا حیران ہوا تو جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس کا اعتماد اور ان کے گھر والوں کا اعتماد اس جھوٹے عامل پر وہ قائم ہو گیا پھر اس نے ایک ایسی بات کہی کہ وہ لڑکا کہتا ہے میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی ایک بہت بری برائی کی نسبت میری طرف کر دی کہ تم یہ کرتے ہو اب کا میں تو شرم کے مارے ڈوب مر پہلے تو اس نے مجھے تباہ کر دیا پھر میری بہن اور میری ماں کو کہتا ہے کہ آپ چلے جائیں مجھے اس کو اکیلے میں سمجھانا پھر بعد میں بلا کہتا ہے میں نے اس کو سمجھا دیا ہے اب وہ کہتے ہیں میری والدہ تو اس جھوٹے عامل سے متاثر تھیں تو مجھ پر وہ الزام لگانے لگے کہ تم یہ کام کرتے ہو کہتے ہیں الحمدللہ میری والدہ قرآن کے نور سے منور ہوئیں اور ان پر یہ حقیقت کھل گئی کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا یہاں تک بھی یہ جھوٹے عامل کرتے ہیں کہ خود ہی وہ گھر پہ تاویز رکھوائیں گے آدمی ان کے بعد آنا جانا کرے گا تو پھر وہ چار دس دن کے بعد کہے گا حضرت فلاں جگہ سے تعویذ ملا ہے یہ لیمبو ملا ہے یہ سوئیں ملی ہیں تو وہ کہیں گے کہ میں اصل میں کاٹ کر رہا ہوں تو ہملہ بڑھ گیا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جنات کے ذریعے خود ہی تعویذات اور ایسی چیزیں رکھوا کر اسے اپنے جال میں پھنساتے ہیں اسی طرح جھوٹے آملوں کے چکر میں کوئی پڑ جائے تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ انسان کو بار بار چکر لگوانے کے لیے پریشان کرتے ہیں وہ ذہنی بے چینی محسوس کرتا ہے جیسے ہی آئے گا تو بابا جی کہیں گے کہ بڑا سخت حملہ ہوا ہے ٹھیک ہے میں نے کاٹ دیا ہے جیسے ہی بابا جی سے ایک چکر لگا کے جائے گا تو وہ بظاہر جو ٹینشن ہے وہ دور ہو جائے گا تو وہ پھر پریشان کرتے رہیں گے اپنے موکل جن کے ذریعے اور اس طرح وہ پیسے بٹورتے رہیں گے جادو سے اکثر ایمان ضائع ہوتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ جادو میں شیاتی کو خوش کیا جاتا ہے تو یہ قرآن کی توہین کرتے ہیں جادوگر اکیلے میں جب یہ منتر پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کو الٹا پڑھتے ہیں الٹا لکھتے ہیں گندی اور نجاست والی چیزوں سے قرآن پاک لکھتے ہیں نعوذ باللہ میں ظال قرآن پر پاؤں رکھ کر کھڑے ہو کر قرآن کے اوپر یہ کھڑے ہو کر توہین کر کے منتر پڑھتے ہیں اب نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ تو گیا تھا روحانی عامل سمجھ کے لیکن وہ نکلا جادوگر اسے تو معلوم نہیں انہوں نے تعویذ دیا کہ تعویذ رکھ دو گھر کے اندر فلاں کر لو تو وہ جادو میں ملوث ہو گیا اب جادو کے متعلق قرآن مجید فقان حمید نے جو فرمایا ہم پہلے سن چکے کہ جادو نفع نہیں دیتا نقصان دیتا ہے جادوگر کبھی آپ نے سکھی نہیں دیکھا ہوگا اور اسی طرح جو جادو کے عملیات میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ ہر وقت تباہی اور بربادی پڑتے ہیں یہاں پر ذمہ راز کر دوں کہ جو فال نکالتے ہیں تو فال نکال کر یا طوطے کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا یہ بھی حرام ہے اور ایسا کرنے سے بھی ہمیں شریعت نے منع کیا جادوگر کے پاس جو خواتین جاتی ہیں جھوٹے عاملوں کے پاس وہ غور کریں کہ جادو کتنا بڑا نقصان دے ہے حضرت امام حاکم نے ایک روایت نقل کی ایک روایت کو لکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خاتون آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب اسے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسال پا گئے تو اتنا غم سے وہ چیخ چیخ کے روئی حضرت عائشہ فرماتی مجھے رحم آ گیا اور میں نے پوچھا کیا پوچھنا چاہتی ہو اس نے کہا میں جادو کے متعلق کسی چیز کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی تھی جس سے میں لاعلم ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہیں پایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ہو جانے کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب تم ایسا کرو کہ مجھ سے پوچھو مجھے آتا ہوگا تم بتاؤں گی اس عورت نے کہا کہ میرا شوہر مجھ سے دور ہو گیا تھا اس میں غور کریں خواتین بھی ایسے چکروں میں کیوں پڑتی ہیں پریشان ہیں تو چلی گئے کسی جھوٹے عامل کے پاس میرا شوہر مجھ سے دور ہو گیا تھا ایک بوڑھی عورت آئی میں نے اسے اپنا حال بتایا تو اس بوڑھی عورت نے کہا اگر تو وہ سب کرے جس کا میں تجھے حکم دوں تو تیرا خاون تیرے پاس لوٹ آئے گا پھر وہ بوڑھی عورت لے کر کسی جگہ پر گئی تو وہاں اسے خوفناک منظر دیکھا اور اس پر خوف تاری ہو گیا اس سے پوچھا گیا کہ تم یہاں کیوں آئی ہو تو اس نے کہا میں جادو سیکھنا چاہتی ہوں تو انہوں نے کہا تو یہاں سے چلی جا جادو تجھے نقصان دے گا وہ عورت پسند ہوئی کہ نہیں مجھے جادو ضرور سیکھنا ہے تو اس نے کہا کہ جا کر فلاں جگہ پر تم چلی جاؤ وہاں پر یہ عمل کرو ایک عجیب و غریب عمل بتایا وہ عورت وہاں پر گئی خوف تاری تھا وہ عمل نہ کر سکی پھر واپس آئی تو تو نے نے پوچھا کہ تو نے کیا چیز دیکھی تو کہا کچھ بھی نہیں دیکھا کہ تو نے وہ عمل نہیں کیا پھر جاؤ وہ گئی لیکن وہ عجیب و غریب عمل خوف کی وجہ سے نہ کر سکی پھر آئی انہوں نے کہا تم نے یہ عمل نہیں کیا پھر گئی جب اس نے وہ عجیب و غریب عمل کیا تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کے جسم سے کوئی چیز نکلی اور آسمان میں اڑ گئی اب جب یہ وہاں پر دوبارہ گئی تو کہا کہ تو جادو سیکھ گئی اور تیرا ایمان چلا گیا اب یہ عورت حضرت عائشہ سے کہتی ہے کہ میں جادو کی مدد سے بہت سارے دے دکھا سکتی ہوں حضرت عائشہ سے حضرت عائشہ نے اس گندم کے دانوں کو زمین پر پھینک دیا تو اس عورت نے کہا اے گندم کے دانوں تم بو جاؤ تو زمین کے اندر घुस گائے پھر وہ عورت کہنے لگی اے گندم کے دانوں تم اپنے اندر سے پودا نکالو تو اسی وقت پودے نکلا ہے پھر کہا اے پودوں تمہاری فصل کٹ جائے تو فصل کٹ گئی پھر کا آٹا بن جاؤ تو وہ گندوں کے دانے آٹا بن گئے گھر روٹی بن جاؤ تو وہ روٹی بن گئے لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں پہ قربان جائیے وہ جادوی کرتب اور شوبے دے, دے کر ذرہ برابر بھی متاثر نہیں ہوں اور آپ نے لا لاپرواہی سے ان چیزوں کو دیکھا کیونکہ شریعت میں اس کی کیا حیثیت تو یہ شرمندہ ہو کر آپ کے قدموں میں گر گئی اور کا میری معافی کی کوئی صورت کریں تو صحابہ کا سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا توبہ کی جائے اور اپنے والدین سے بخشش کی دعا کرائی جائے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے آخر میں علاج سماد کر لیجیے جادو کے متعلق اتنا سننے کے بعد ذہن پر کوئی یہ سوار نہ کریں کہ جادو بڑی خطرناک چیز ہے جادو کا اپنا اثر ہے لیکن روحانی طاقت جادو سے بہت بڑھ کر ہے اور روحانی طاقت اور روحانی علاج میں اتنی طاقت ہے کہ ہر قسم کا جادو کٹ سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیل بھی ہوئے ہماری تعلیم کے لیے اور پھر سور فلق اور سور ناس کا نزول ہوا اور آپ نے سور فلق اور سور ناس کو پڑھا تو یہ جادو کا اثر ختم ہو گیا تو کسی پر بھی جادو کا اثر ہو گیارہ مرتبہ اول الآخر درود پاک پڑھے اور گیارہ مرتبہ سورہ فلق و ناس اس طرح پڑھے کہ ہر مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھے اور پہلے فلق پڑھے پھر ناس پڑھے اور یہ عمل ہو سکے تو گیارہ جاری رکھے اپنے اوپر دم کرے جس پر جادو کا اثر وہ محسوس کرتا ہے اس پر دم کرے پانی پہ دم کر کے پلائے انشاءاللہ جادو ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ فتح الباری میں ایک دعا موجود ہے کہ جبرین امین نے اللہ کے حکم سے وہ دعا پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا بسم اللہ ارقی من کل ومن کل شر ومن شر کل حاصل وعین اللہ یشفی کا اس دعا کی برکت سے بھی جادو ختم ہو جاتا ہے الترغیب میں یہ دس پاک ہے کہ باوضو رہنے کی فضیلت ہے جو با وضو رہے گا ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا اور جنات یا جادو کا اثر انشاءاللہ اس پر نگی ہو سکے گا باوضو پر یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ جن خواتین پر جادو کے اثرات ہوتے ہیں اکثر وہ خواتین وہ ہوتی ہیں جو بے پردہ گھومتی ہیں یا خصوصا خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہیں یا بالوں کو کھلا رکھ کر نکلتی ہیں کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ پاکیزہ خاتون کے قریب جنات آنے کی ضرورت نہیں رکھتے حدیث حریش میں فرمایا بخاری شریف و فت باری میں اس کی تفصیل ہے کہ سات عجوہ خجوریں نہار مو صبح صبح رہے کوئی کھالے من استباح بصبع تمرات عجوہت لم یادر رہو ذالک اليوم سمون ولا سحر جو سات خجوریں صبح نہار مو عجوہ کھالے تو اس پورے دن میں نہ کوئی زہر اس پر اثر کرے گا اور نہ کوئی جادو اثر کرے گا سنن ابی دعوت کی روایت ہے حضرت خارجہ بن صلط کہتے ہیں میرے چچا راستے میں تھے تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جس پر جادو کیا گیا تھا اور وہ پاگل ہو گیا تھا تو آپ نے تین دن تک اس پر سور فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اپنے لعاب دہن کو لگایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی ابو داؤد شریف پہلی دن سفر نمبر 150 پر ہے کہ نماز باجماعت پڑھنے سے جنات کے اثر سے انسان محفوظ رہتا ہے جب جنات کے اثر سے محفوظ رہے گا تو جادو کے اثر سے ہی محفوظ رہے گا تو نماز پنجرانہ با مردوں کو ادا کرنی چاہیے غسل خانے بیت الخلاء میں جائیں بخاری شریف کے مطابق یہ دعا لازمن پڑھیں اللہ عنی اعوذ کا مین الخبث صی کہ جنات اور جادو کے اثرات ایسی گندی جگہوں پر ہوتے ہیں جب غسل فرض ہو جائے تو اتنی تاخیر کرنا کہ نماز قضا ہو جائے یہ حرام ہے اور جو ایسا کرے گا تو اس گندگی کے عالم میں جادو کے اثرات جلدی انسان کے جسم پر وارد ہوتے ہیں اسی طرح جس پہ غسل فرض ہو جائے اگر وہ صحیح غسل نہ کرے تو غسل کے فرائض سیکھنے چاہئیں اور صحیح غسل کرنا چاہیے خواتین نیل پالش لگاتی ہیں تو حیض کا غسل ہو کہ نفاس کا غسل ہو غسل اترتا نہیں ہے وہ ناپاک کی ناپاک رہتی ہیں تو نیل پالش لگی ہو تو نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا اس کا اتارنا ضروری ہوگا ترمزی شریف ارشاد فرمائے صبح و شام جو تین مرتبہ یہ دعا پڑھیں بسم اللہ لا کے فی در ولا فی تلافمایٔ و سمیع العلیم تو وہ ہر قسم کے جادو جنات اور ہر قسم کے مضر اثرات سے محفوظ رہے گا جب گھر سے باہر نکلیں تو گھر سے باہر نکلنے کی دعا لازمن پڑھیں بسم اللہ کی علی اللہ لا حول ولا قوت الا بلّا یہ جو دعا ہے جو گھر سے باہر نکلنے کی ہے اس دعا کو پڑھیں اس لیے کہ جادو ایک جادو اس طرح بھی کیا جاتا ہے کہ جب کوئی نکل رہا ہو تو اس کی راہ میں پانی پھینک دیا جاتا ہے وہ اگر پانی پر پاؤں رکھ لے تو وہ جادو کا اثر ہوتا ہے جب گھر سے باہر نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیں گے تو کوئی جادو انشاءاللہ اثر نہیں کرے گا لیکن پھر عرض کر دوں کہ یہ سن کر ایسا نہ ہو کہ کسی دکان کے سامنے سے گزر رہے ہوں وہ چھڑکاؤ کر رہا ہو تو بد بدگمانی کریں کہ یہ ہم پر کوئی جادو کا پانی پھینک رہا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عن کو ابلیس کے ایک چیلے شیطان نے یعنی سرکر جن نے یہ وظیفہ سکھایا کہ اقرا ٹیکا تو سورہ بقرہ کی آیت الکرسی یعنی آیت الکرسی کو آپ پڑی اپنے گھر میں پلا یک رب کا شیطان اور اس کے چیلے وہ تمہارے قریب بھی نہیں آ سکیں گے یہ جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں تو شیطان بڑا جھوٹا ہے لیکن یہ بات اس نے سچی کہی ہے حضرت عبائی بن کعب کہتے ہیں کہ ایک سرکس جن انسانی شکل میں میرے سامنے آیا اور میں نے اس سے کہا فَقُلْتُ <مِنْكُم> کوئی ایک بات بتاؤ جس سے ہم تمہارے شر سے بچ سکیں تو اس نے کہا رات کو آئدر کرسی سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو کوئی جن سرکس جن اور شیطان تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا اکیس روز تک کیسا بھی جادو ہو جنات کا سر ہو یا جنون ہو اکیس روز تک روزانہ اکیس مرتبہ آئے الکرسی پڑھیں پانی پہ دم کر کے پلا دیں اور اس کے منہ پر لعبے دہن لگائیں پڑھنے والے کا ان اللہ تعالی یہ اثر دور ہو جائے گا اور اگر لعاب دہن نہیں لگا سکتے تو کم از کم دم کر دیں یا پانی پلا دیں اکیس روز تک یہ کریں ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جادو کا اثر ختم ہوگا مسلم و ترمیمزی کی روایت میں ہے کہ جو سور بقر اپنے گھر میں پڑھے شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا سورہ بقرہ ہفتے میں دو دفعہ ضرور پڑھیں تین دن کے بعد ایک مرتبہ سور بقرہ پڑھ لیں ان شیطان داخل نہیں ہوگا تو جنات اور آصف کے سائے بھی نہیں ہوں گے جب بھی گھر میں داخل ہوں بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں اور گھر والوں کو سلام کریں شیطان کا داخلہ گھر میں بند ہو جائے گا سیدھے ہاتھ سے دیں سیدھے ہاتھ سے لیں سیدھے ہاتھ سے کھائیں سیدھے ہاتھ سے پئیں اور ہر جائز کام سیدھے ہاتھ سے کریں اور ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں شیطانی اثرات اثر نہیں کر سکیں گے آخر میں یہ عرض کر دوں کہ یوں تو بے شمار وظائف ہم نے سنیں لیکن جس طرح شیطانی قوتیں ہیں اس کے مقابلے میں روحانی قوتیں زیادہ طاقتور ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو وہ روحانی قوتیں دی ہیں جو شیطانی قوتوں کو قلا کما کرنے والی ہیں اور ولیوں کے سردار رضی اللہ تعالیٰ کا نام تو جنات کے سامنے لیا جائے تو وہ کام جاتے ہیں ختم قادر شریف کی پابندی ہو اور جب ختم قادر شریف میں یا کافی انتل کافی پڑھا جاتا ہے تو اس وقت اپنے معاملات اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر دے انشاءاللہ غیب سے مدد ہوگی ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے کہا میں بڑے اچھے اچھے عاملوں کے پاس گیا بڑا اثر بھی ہوا لیکن جب سے میں نے ختم قادریا میں آنا شروع کیا الحمدللہ میری ساری تکلیفیں دور ہو گئیں تو فیل حضرت دس گی دشمن ہوگئے زیب اس کا تو مشہور واقعہ ہے کہ ایک نوجوان نے مجھے بتایا کہ میری والدہ پر جادو کا اثر تھا یا جن کا اثر تھا تو میں نے اپنی والدہ کی انگلی کو پکڑ کر یہ وظیفہ پڑھا تو فیل حضرت دست گی دشمن ہو گئے زیر یہ میں پڑھتا رہا پڑھتا رہا یہاں تک کہ میری والدہ کو سکون ہو گیا اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے وہ تمام اثرات ختم ہو گئے اور سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ جب تک ہم نور قرآن پاک سے منور نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمیں ان بلاؤں سے نجات نہیں مل سکتی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ روحانیت رکھی ہے کہ اس میں جسمانی شفا بھی اور روحانی شفا بھی ہے الحمدللہ جب قرآن پاک کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے ہر اتوار کو فجر کی نماز کے بعد چھ بجے سے لے کر ساڑھے سات ساڑھ بجے تک باہر شریعت مسجد میں نشش ہوتی ہے پر ہر جمعے کو بھی نشش ہوتی ہے رات کو دس بجے جمعے کی جو نشیش رات کو دس بجے باہر شریعت میں ہوتی ہے اس میں سوریہ یوسف کا درس ہوتا ہے اور اتوار کو جو صبح چھ بجے نشش ہوتی ہے اس میں ان شاء اللہ کا درس ہوگا اللہ رب العالمین قرآن و حدیث کے نور سے ہم سب کو منور فرمائے اللہ تعالی جنات کے اثر سے جادو کے اثر سے نظر بد کے اثر سے آصیب کے اثر سے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو شفا عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیں ہماری اولاد کو اور تمام مسلمانوں کو ان برے اثرات سے محفوظ فرمائے ہمارا ظاہر نور قرآن سے منور ہو جائے اور دل میں حقیقی سکون نصیب ہو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان جھوٹے عاملوں سے جو حقیقت میں جادوگر ہیں شوبدہ باز ہیں جو انسانی شکل میں بھیڑے ہیں اللہ تعالی مسلمانوں کو ان سے محفوظ فرمائے آمین نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم